میں باب المطلقطی سلاسن یہاں سے شروع کرنے ہے باب المطلقی سلاسن تین طلاقوں کے حوالے سے یہاں حدیث میں ذکر ہے تو اس سے اما بن کر مولا کے مسلک اور اس میں یہ ہے کہ باقی امہ کا بھی یہی مسلک ہے کہ تین طلاقیں تین ہی واقع ہوتی ہیں اگر جی ایک مجلس میں ہوں تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بی بیوی کو تین طلاقے دے دی. کٹی تو یہ بائنا ہو گئی تو عزت گزارنے کے بعد اس نے دوسری شادی کر لی تو اس سے واقعہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تین طلاقے ہی ایک موقع پر تین ہی شمار ہوتی ہے ایک شمار نہیں ہوتا اسم اللہ الرحمن الرحیم باب المطل ثلاثا الفصل الاول عن آيشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرزي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني كنت عند رفاعة فطلق لي فبس تلاقي فتزوجت بعده أبد الرحمن بن زبير وما معه إلا مثل هذبة ثوف فقالت تريدين أن ترجع إلى رفاعة قالت نعم قال لا حتى تزوقي وسيلته <عَلَيْه> عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہے کہ ایک عورت آئی القرضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اقالت کہنے لگی ان نکن عند آئندہ آتا میں رفاع کے پاس تھی مطلب پاس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زوجیت میں تھی اور اس کے نکاح میں تھی تو کیا کیا رفا نے طلاقی اس نے مجھے طلاق دے دی فبت طلاقی مطلب یہ ہے کہ اکٹھی طلاق دے دی تین طلاق میں سے کوئی طلاق پیچھے باقی نہیں رہی یعنی مطلب یہ ہے کہ طلاق رضی اسے کوئی صورت اس کی نہیں رہی تو بادہ نبن فرماتی ہے کہ میں نے پھر نکاح کیا اس رفاق رضی کے طلاق کے بعد میں نے عبدالرحمان ابن زبیر کے ساتھ لیکن اس سے یہ خوش نہیں تھی وما اللہ نسل اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے میں خوش نہیں ہوں کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توری دین انتر ففا یا اب چاہتی ہے کہ دوبارہ رفا کے ساتھ نکاح کر لے اس کے پاس چلی جائے اعلی تعام کہنے لگی جی ہاں یعنی میں پہلے خاول کے پاس واپس جانا چاہتی ہوں آلالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا ہر طرح کی وسیع لت اس سے اشارہ ہے اس کی طرف کہ جب تک تمہارے آپس میں صحیح معنوں میں دخول نہیں ہوتا بستری نہیں ہوتی تو پھر کیا ہے یہ آپ پہلے خواتین کی طرف یا دوسرا خاون طلاق بھی گئے تب بھی نہیں جا سکتی مطلب یہ ہے کہ جب یہ کام مکمل نہیں ہوتا اور یہ طلاق دے کر پھر اس کی عزت گزر جائے عدت گزرنے کے بعد پھر پہ پہلے خاون کے ساتھ آپ نکاح کر سکتی اور نہ یہ شرط ہے اس کے لیے متفق انالی. اس حدیث سے یہ معلوم ہوا یہ تین طلاق مقد اکٹھی دینا یہ تین ہی شمار ہوتی ہے ایک طلاق نہیں ہے اس کو طلاق رجعی کوئی نہ شمار کرے لہٰذا یہ کیا ہے تین طلاق تین ہیں جیسے بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں, تین طلاقے ایک مجلس میں ایک شمار ہوتی ہے اور اس کو رجعی رجعی طلاق پر کیا کرتے ہیں محمول کرتے ہیں یہ قسم کی بے باکی ہے تو طلاق کے معاملے میں اثر نہیں کرنا چاہیے تین طلاقیں تین شمار ہوتی ہے اور آج کل جو یونین کونسل میں ایک قانون نے پاس کیا کہ اگر ایک آدمی اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے بھی دے نبے دن تک اس کو حق ہے کہ وہ رجوع کرے اور یونین کونسل والے کیا کرتے ہیں ان کے بیا بیوی کے درمیان مصالحت کروا کر رجوع کروا دیتے ہیں. عالم کی تین طلاقوں کے بعد تو کوئی گنجائش رہتی نہیں ہے تو رجوع کیسے ہو سکتی ہے تو لہٰذا یہ بھی کیا ہے یہ بھی کام ٹھیک نہیں ہے الفصص سالی عن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحلل والمحل محلل له اللہ کہ نے لالت بھیجی ہے اس انسان پر جو محلل ہوتا ہے محلل حلال کا کن کرنے والا ول والمحل له۔ اور وہ آدمی جس کے لیے حالال کیا جاتا ہے تو ان پر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لانت ہے ان پر کیونکہ یہ سمجھوتا کر کے جان بوجھ کر اس طرح کروانا یہ ٹھیک نہیں ہے ہاں اتفاقاً ایسا ہے کہ ایک آدمی نے بیوی کو طلاق دی تین طلاقوں کے بعد وہ جا کے کسی اور سے شادی کر لیتی ہے پھر وہ دوسرا خاون بھی اس کو طلاق دیتا ہے اور اس سے بھی عزت پوری ہوتی ہے پھر واپس ان کا آپس میں کیا ہے خواہش پیدا ہوتی ہے کہ آپس میں نکاح کر لے تو دوبارہ اگر بیوی بی پہلے خاون کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس وقت پھر کر سکتی ہے تو یہ ایک حلالے کا صورت خود بنانا اور کسی کے لیے حلالہ کروا دینا یہ کیا ہے اس پر لانت بھیجی ہے یہ کام ٹکنی ہے بہت وحب ہوں یہ حدیث ہے مؤلی کے طرف علاق کرنے والا استفائل کا سیرہ ہے علی یہ کس کا سیرہ استفائل کا سیرا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ملی کو کڑا کیا جائے گا قاضی کے سامنے وہ یہ ہے اس سورت میں کہ ایک آدمی نے علا کی علا کا مطلب یہ ہے کہ چار مہینے اس سے ختم اٹھائی کہ میں بیگم کے پاس نہیں جاؤں گا ادبی تعلق کرنا شروع کر دیا اس میں یہ ہے کہ چار مہینے جب پورے ہو جاتے ہیں تو اس میں کیا یہ بیوی طلاق ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی اگر طلاق ہوتی ہے تو بائنہ ہوتی ہے یا رجعی طلاق واقع ہوتا ہے تو اس میں اختلاف ہے اس میں یہ ہے کہ امام شافی رحمہ اللہ امام مالک رحمہ اللہ کے ہاں جو علا کرنے والا ہے اگر یہ چار مہینے پوری کرتا ہے مدت جو علا کی مدت ہے ارب آتا شور قرآن میں آتا ہے اس صورت میں پھر خود بہت اس کا ایک تطلیقہ ایک طلاق واقع ہوتا ہے جس کو ہم طلاق رجعی کہتے ہیں لیکن امام ونف رحم اللہ کے ہاں یہ ہے کہ طلاق بائن واقع ہو جاتا ہے اگر اس نے رجوع نہیں کیا قسم اٹھائی تھی کہ چار مہینے تک میں قریب نہیں جاؤں گا یہ علا کا مسئلہ ہے تو علا میں یہ ہے کہ اگر چار مہینے پورے ہو گئے اور یہ قریب نہیں گیا قسم نہیں توڑا تو پھر کیا ہوگا اس کی بیوی طلاق بائن سے طلاق ہو جائے گی یہ مسئلہ ہے لیکن بعض صحابہ بھی اس پر قول کرتے ہیں بعض اہم بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جب چار مہینے کے اندر اندر اس نے رجوع نہیں کیا رجوع کر سکتا ہے قسم توڑ دے گا اس کا کفارہ دے گا کا کیا ہے کفارہ ہے تو جب یہ اس طرح نہیں کرتا اس نے ایفا نہیں کی اور قسم نہیں توڑا اس نے چار مہینے اتنے پورے ہو گئی جب پورے ہو گئے تو اس پہ یہ ہے کہ پھر قاضی کے سامنے کڑا کیا جائے گا اس سے مطالبہ کیا جائے گا اب احتالاب دینی نے نہیں دے لی اگر وہ طلاق نہیں دیتا پھر بھی ذرا دیتا ہے اس کو بیگم کو نہ رکھتا ہے نہ طلاق دیتا ہے تو پھر خرضی خود حاکم اس کا حقدار ہے کہ وہ کو طلاق دے دے تو لہٰذا یو قیف تو اس سے یہ حدیث سے یہ ظاہر ہوتا ہے یہ امام شافی رحم اللہ کے قول ہے کہ الا کرنے والا وہ کھڑا کیا جائے گا اور اس کو وقف کیا جائے گا یہ بھی مطلب ہے دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ یو قیف جیسے واپا رحم اللہ فرماتے ہیں یو کیفو کا یہ بھی مطلب ہے کہ ابھی اس کے بعد اس کو وقف کیا جائے گا یہ چار مہینے پورے ہونے کے بعد پھر اس سے پوچھا جائے کہ اپنی بیوی کو رکھنا ہے یا نہیں رکھنا نہیں رکھنا اگر طلاق نہیں بھی دیتا تو خود بخود اس کی بیوی بائن طلاق کیا ہو جاتی ہے ہو جاتی ہے اگر نہیں دیتا تو پھر قاضی کو یا حاکم وقت کو کیا ہے یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کی بیوی کو طلاق دے دے اگر یہ نہیں بھی دینا چاہتا اس کو ضرر دینے کا کیا نہیں یہ حق نہیں ہے کہ بیگم کو ضرر دے کے رکھے نہ طلاف دے اور نہ اپنی بیگم بنائے نہ اس کی تر وجو کرے یہ ایک قسم کا ضرر دینا ہے اور شریعت میں اس کی کیا ہے اجازت نہیں ہے اسی وجہ سے فرماتی یو کلو الیو یعنی اس کو اقاف دیا جائے گا اس وقت چار مہینے پورے ہو گئے تو یہ اسٹاف لگ جائے گا تو پھر اس کو کیا کہہ میں لایا جائے گا کہ آپ نے بیگم کو رکھنا ہے یا چھوڑ دینا نہیں چھوڑنا تو پھر حاکم اور نہیں رکھنا نہ چھوڑنا ہے تو اس کا لٹکا کے رکھنا ہے تو حاکم وقت پھر اس کا فیصلہ کرے گا اس کے تلاق دینے کا روا کی شرح سننا و نبی سلم رضی اللہ صخر ایک نسخے میں سلیمان ہے تصویر کے ساتھ سلامت ابن السخر البیاضی جا کا ظاہر امی ابھی سلما فرماتے ہیں کہ سلمان یا سلیمان ابن سخر جس کو سلمت ابن سخر بھی کہتے ہیں بیاضی اس کا نسبت ہے کس کے طرف بیاض ابن عامر کی طرف اس نے اپنی بیوی کے بارے میں کہا تھا اپنی بیوی سے کہا تھا آجیز ظہر امی یعنی میری بی بیگم کو یہ کہا کہ آپ میرے اوپر ایسا حرام ہے جیسے کہ میرے اوپر میری والدہ کا زہر حرام ہے زہر سے مراد کیا ہے یعنی اس کی قبر والدہ کے ہر جگہ حرام انسان پر لیکن زہر بھی حرام تو اس نے تشبیح دے دی اپنی بیگم کی حرمت کی اپنی والدہ کے حرمت کے ساتھ اس کو کہتے ہیں زہار تو مسئلہ زہار بھی کیا ہے یہ بھی بڑا خطرناک مسئلہ ہے حتیٰ رمضان یہاں تک کہ رمضان گزر گیا فلما مزا نصف من رمضان جب رمضان کا نصف وقت گزر گیا وقل رات کے وقت پھر اس نے ہم کی اپنی اس کی اس نے کیا کیا تھا زہار کیا تھا جب یہ معاملہ ہوا تو پھر مسئلہ پوچھنے کے لیے رسول اللہ اللہ کے پاس آتے فَأَتَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَهُ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور یہ واقعہ سنایا گیا رسول اللہ میں نے تو اس طرح ظہار کیا تھا میرے گو سے یہ الفاظ ذہار کے نکلے تھے لیکن نصف رمضان گزرنے کے بعد پھر میں نے کیا کیا رجو کر رہی ہے اس کی طرف ہم فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کری صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا آصف کربا کرو اللہ کے بندے کا دو کیا کرو ایک غلام آزاد کرو غلام قال اللہ عظیل سلمان نے یا سلیمان نے کہا بال فخر نے کہ میرے پاس غلام کہاں سے میں تو غلام آزاد کرنے کا استثار نہیں رکھتا میرے پاس نہیں ہے آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فارع زہار میں پھر دو مہینے مسلسل روزے رکھیں دو مہینے مسلسل روزے رکھیں جیسے کہ قتل خطا میں ہوتا ہے یہ آپ کی فضا ہے قال لَا أَسْفَتِعُ اُس صحابی نے کہا کہ نہیں دو مہینے مسلسل میں روزے بھی نہیں رکھ سکتا یہ بھی مشکل ہے میرے لئے قال جی آواز آ رہی ہے کال آئی بیج میں کیا جی کٹ تو نہیں کی ٹھیک فرماتے ہیں کفارہ دینے کے لیے آتق خرقہ آپ غلام آزاد کرو اسے کہا کہ میں تو غلام نہیں پاتا مطلب یہ کہ میرے پاس نہیں ہے غلام آزاد کرنے کا متعب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر زہار کا کفارہ یہ ہے کہ آپ دو مہینے مسلسل روزے رکھے اس آدمی نے زہار کرنے والے نے کہا کہ میں اس کی استطاعت بھی نہیں رکھتا یعنی میرے پاس استطاعت نہیں ہے کہ میں دو مہینے مسلسل روزے رکھ سکوں اطعم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس تم کھیلاؤ ساٹھ مساکین کو کانا عزیزو اس صحابی نے کہا کہ نہیں اس کا بھی اتحاد میرے پاس نہیں ہے میرے پاس اتنا اتنی چیزیں نہیں ہے کہ میں روزے رکھ سکوں یا کام کہا سکوں غلام آزاد کر تینوں آپشن سے ایک پہ بھی نہیں آیا یعنی میں اس کا استعمال نہیں رکھتا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابنی عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا ابنی عمر سے ہاں جی واقعی الرق آپ اس صحابی کو ایک عرق بھرا ہوا دے دو عرق کیا چیزیں یا خود ستاش رسان یہ ایک پیمانہ ہے جس پیمانے کے اندر پندرہ سا یا سولہ سا کی مقدار میں چیزیں آ سکتی ہے کھجور میں سے گندم میں سے کسی چیز میں سے بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فرمائے عمر سے فرمائے آپ, آپ اس کی مدد کرو اس لیے مساکین کو کھلا سکے آپ اس کی مدد کریں لیکن کفارت زہار دینی پڑے گا اس کے لیے آپ کے لیے اور کوئی چانس نہیں ہے یہ غلطی کی آپ نے آئندہ یہ غلطی نہیں کرنی ہے حدیف سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ نے عورت کو ایک مقام دیا ہے کہ اس کے ذات کے ساتھ نہ کھیلا جائے اگر آپ نے تھوڑی سی اس میں بےحتی کی اور زہار کے الفاظ منہ سے نکل گئے یا ایلا کرتے ہیں تو پھر اس کی کیا ہے کفارہ بھی ہے تو اگر عورت کو آپ کسی طریقے سے بھی تھوڑا سا کیا دیتے ہیں تکلیف دیتے ہیں یا ضرور دیتے ہیں تو شریعت میں پھر اس کی کیا ہے یعنی اپنے اپنے مقام پر اپنے اپنے مسائل ہے اور اس کا کیا ہے کفارت دینا پڑتا ہے کیونکہ ایک مقام اللہ نے دیا ہے وہ مقام جو والدہ کو ہے وہ بیوی کو نہیں ہے جو بیوی کو ہے وہ والدہ کو نہیں ہے لہٰذا ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے اس مقام میں اس کو رکھنا چاہیے روایتی امرا انا امار اس کے مراد کیا ہے کسرت شہوت ہے ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے ابوداؤد اور دارمی کے حدیث میں کہ رسول اللہ نے اس کو کہا کہ ایک وصف پورا کھیلا دو کہتے ہیں ستون کو یعنی یہ ساٹھ سا ہوتا ہے تمر میں سے اور یہ تقسیم کرو ساٹھ مساکین کے بیچ میں یعنی ایک ایک مسکین کو ایک ایک شاہ ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم کے قبل ان فر مظاہر میں یہ ہے کہ وہ یوا قبل ان این کا کفارے سے پہلے پہلے وہ کیا کر سکتا ہے یعنی رجوع کر سکتا ہے رضی اللہ تعالیٰ نما سے ایک آدمی نے اپنی بیوی سے اظہار کیا تھا یعنی ایسے ہی کہا تھا کہ تشوی دے دی اس نے آپ میرے اوپر ایسا حرام ہے جیسے کہ میری امی ہے یا میری امی کا فلان چیز ٹھیک ہے اس طرح یہ زہار کے الفاظ ہے قبل کفارہ نہیں دیا تھا ہم بستری کر دی فاتا صلی اللہ علیہ وسلم وہ آدمی رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا فضا کرسول اللہ, رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا کہ میں نے ذہار کی کلیمات کہ الفاظ کہے اور میں نے بھی کفارت نہیں دیا تھا کفار سے پہلے پہلے مجھ سے کیا ہو گیا یہ کام ہو گیا ہاں جی میں نے ہماری کر لی فقال ما رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا کس چیز نے تمہیں مجبور کیا اس پر کیوں کیا یہ کفارت دینے سے بعد آپ کو جائز ہوتی تھی کفارے سے پہلے تو جائز نہیں ہے تم نے یہ کیوں کیا کس چیز نے آپ کو مجبور کیا اس پر فقال یا رسول اللہ وہ صحابی کہنے لگے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلم تو رات چاندنی رات تھی یا رسول اللہ میں نے اس کے کی جو بیاز ہے سفیدی ہے وہ دیکھ لی تھی اور دل کیا اور اس کو پکڑ لیا میں نے ہم کر لی یہ مطلب ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس وقت میں کنٹرول نہیں ہو سکا ابھی زہار کافارا نہیں دیا تو یہ اس کے لیے ممنوع تھا لیکن ہو گیا مجھ سے یہ کام علم عملک نفسی میں اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں رکھ سکا تو یہاں تک کہ میں نے ہم بس کی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے تو نبی کری صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ سے کہ انسان ہے بھی کیا چیز کتنا کمزور ہے امر اور پھر اس آدمی کو حکم دیا رسول اللہ, اللہ, اللہ بہا کہ یہ اس کے قریب آئندہ نہیں جائے گا ہتائی یہاں تک کہ وہ کفارہ ادا کرے جب تک تم نے دوبارہ کفارہ نہیں ادا کرنا ہاں مطلب یہ کہ کفارہ تو دیا نہیں تھا پہلے بھی تو لہٰذا دوبارہ نہیں جانا اس کے پاس جب کفارت دو گے تب آپ کے کی لیے کیا ہوگی جائز ہوگی ورنہ یہ نہ کرو ہر طریقہ جواہن صحیح غریب مطلب یہ کفارت تو ویسے بھی اس پر اوپر ہے کفارت تو دینا ہی دینا ہے جو اس سے غلط کام ہوا تو اس کا کیا بنے گا اس کا ظاہر بات ہے توبہ ہی کرے گا اس کا تو کفارہ نہیں ہے لیکن غلط کام غلط ہے تو اس کے لیے توبہ کرے گا باقی جو بیوی کو اپنے لیے جائز قرار دینا ہے اس نے تو پھر کفارہ دے گا نسائی مرسل جو حدیث ہے اولا بساب ہوتا ہے کس سے مستد سے لہذا یہ کفارے کے بارے میں کفارے زہار کے بارے میں یہ بات گزری کہ کفارے زہار جو ہے یہ لازمی ہے یہ دینا ہے اس کے بعد پھر آپ رجوع کر سکتے اس کی طرف بابن یہ باپ بھی اسی کے تتمے میں سے ہے ہاں جی بابو المسن اس کے بارے میں اور اسی طرح زہار ہے وغیرہ تو اگر زہار کا کفار آدمی نہیں دیتا تو بیگم کیا نہیں اس کے لیے جائز نہیں ہے ہاں جی جب نہیں جائز ہے تو پھر کیا ہے اس کی بھی کوئی مدت ہوگی اس کے بعد پھر کیا ہوگا طلاق ہو جائے گی اسی طرح زہار ہے اور قیلا ہے وغیرہ یہ سارے کے سارے طلاق کے مسائل ہے بابل الفصل الاول ال मुआवيه بن الحكم قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله وعلي ابن الحكم فرماتے ہیں کہ میں رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان جاریہ تن كانت لي لی, لی میری ایک جاریت یعنی لونڈی تھی وہ میری میرے لیے کچھ غنم یعنی بکریاں وغیرہ چراتی تھی فجاء تو وقد فوق دست من غنم تو میں اس کے پاس آیا جب آیا تو ایک فوق تو میں نے نہیں پایا ایک بکری کو غنم بکریوں میں بکریوں میں جب گنتی کی تو ایک بکری کا میں تو اس رائع کو جو میری لونڈی تھی جو چرا رہی تھی فسال تو ہاں, ہاں, ہاں میں نے کہا کہ بکری کہاں ہے فقالت کلا حضر وہ مجھے کہنے لگی کہ وہ تو زیب نے کہا لیا بیڑیا کہا گئی آصف تو علی <عَلِيهَا> ہاں تو میں غصہ کیا میں نے اس پر غصہ کر دیا کون تم نے بنی اعظم یا رسول اللہ کون کہتا ہے معاوی ابن حکم کہ میں تو بنی آدم میں سہتا بنی آدم جب غصہ کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ بھی کر بیٹھتا ہے تو میں تو ابن آدم کا اور ابن آدم کیا ہے اس سے بھی غلطی ہو گئی تھی خطا ہو جاتا ہے انسان سے تو مجھ سے بھی غلطی ہو گئی تو غلطی یہ ہوئی کہ فلاں وجہ یا رسول اللہ. میں نے اس کے منہ پہ تفڑ مارا حالان کے منہ پہ مارنا منع ہے میں نے منہ پہ تفڑ مارا وہ رقا بتن اوا تو کیا میرے اوپر رقبت میرے اوپر کیا ہے ایک رقبہ ہے رقبہ سے مراد یعنی کفار زہار کی طرف سے یا کفارہ یمین کی طرف سے میرے اوپر ایک آزاد کرنا غلام کا لازم ہے تو کیا میں اس کو اس کے فیضلے میں آزاد کروں مطلب اس کو جو تپڑ میں نے مارا ہے تو وہ اس میں کیا ہو جائے گا گجرا ہو جائے گا فقال اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس لڑکی سے کہا جاریہ جو لونڈی تھی کہ اللہ کہا ہے نبی کری صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کون ہوں فقالت انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگی آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یہ لونڈی جو ہے اس کو آزاد کرو کیونکہ یہ مسلمان ہے اس کو آزاد کرو روا مالک وفی روایت مسلم قالت لی جا لی قبل قبل احو دن احو دن احو پہاڑ کے قریب قریب وہ چراتی تھی میری لیا و جوانیت و اور اور لڑکیاں بیتی بھی ایک دن میں نے وہاں جا کے جائزہ لیا منگا نمین منگا نمینہ تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑیا آئی اور وہ بڑیا نے کیا کیا ہمارے بکریوں میں سے ایک بکری لے کے گیا اور میں تو آدمی تھا بنے اعدم میں سے آج جی آصف بڑا غصہ آتا تھا کمایا صفون میں بھی غصے والا تھا جیسے کہ بنیاد غصہ کرتے لاکن سک تو ہا سکا تن میں نے اس کو اکتفڑ مارا منہ پہ پاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا فعظم کلیہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آپ نے اچھا نہیں کیا یہ تو بہت بڑا گناہ کیا آپ نے یعنی یہ عظیم سمجھا اس نے پل تو یا رسول اللہ میں نے کہا اللہ کے کہ نبی صلیم افلا کو کیا میں اس کو آزاد نہ کر دوں تاکہ میرے اسکنا کا ایک ہو جائے رسول اللہ سلم نے فرمایا اس لڑکی کو لے آؤ اس لونڈی کو لے آؤ میرے پاس پاتے تو میں نے حاضر کیا میں لے کر آیا اس کو لہا این اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے اس نے کہا کیا کہ میں ہے اس سے معلوم کہ اللہ کو مانتی پھر پوچھا من آنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کون ہوں رسول اللہ رسول اللہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ قال خالآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو آزاد کرو ہاں مومینا کیونکہ یہ مومن ہے یہ ایمان والی ہے اس کے اندر ایمان ہے تو لہذا تم آزاد کرو جب آزاد کرو گے تو تمہارا یہ گناہ جو آپ نے اس کو تھپڑ مارا تھا اس کے لیے کیا ہو جائے گا کفارا ہو جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آزاد کرنے کا کیا دے دیا حکم دے دیا تو یہ حقوق کا خیال رکھنے کی بات ہے تو یہاں کیا کیا اس کو گناہ کے بدلے میں اس کو آزاد کروا دیا تاکہ اس گناہ بھی معاف ہو جائے اور اس کے لیے کیا ہو جائے فائدہ ہو جائے باب الحان سے انشاءاللہ پھر چھٹیوں کے بعد انشاءاللہ شاء اللہ ہم سبق آواز کریں گے انیس تاریخ کو انشاءاللہ بروز اللہ جی پیر دوبارہ سبق شروع ہو جائیں گے اللہ رب العزت ہم سب کو عفیت کے ساتھ رکھیں اور اللہ رب العزت اس عید کو سب مسلمانوں کے لئے مبقارک فرمائے اور اللہ جہاں جہاں بھی مسلمان مظلوم ہے اللہ جل شانہو اپنے طرف سے ان کی مدد فرمائے اور اللہ رب العزت اسلام کا بول بالا فرمائے سبحان ربک رب العزت عمی اسفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین